بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ علیہ و رحم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ زخن مجھے تمام خارن اور میرا نیا شدہ مجھے خارن کرام سب کچھ مسلم کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دار کتاب شک الحمد باب و تجارت درخت نمبر بارہ پیش نمبر دو سو ساٹھ ہے اس میں سود کے بارے میں مزید توجیات ہیں کہ کن چیزوں پر شسف فرماتے ہیں اس زمانے میں ست ہے کن چیزوں پر نہیں فرماتے ہیں فل آن بس اس وقت شسط اپنے دور کی بات کریں لاری با کوئی سوچ نہیں اللہ مگر فلم کی نہیں مگر جو ہے ناپی جانے والی چیزوں میں جیسے گندم جو وغیرہ جو پہلے زمانے میں جو ہے برتن میں ناپے جاتے تھے جس کا ہم برتی زبان میں بڑے ہوتے تھے اور موزوں یاتراضو میں جو ہے تولا جاتا ہے تو کوئی سوچ نہیں مگر جو ناپی جانے والی اور تولی جانے والی چیزوں میں تو فر نظر نہ العٰ نبی نہ شہم ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمانے کے امے کی طرف دیکھا تو اس زمانے میں ہمہ کا نہ مکیلاً جو جدا وسلم کے دور میں ناپی جانے والے تھی ضرف کے ذریعے سے اور موزوں یاتر کے ذریعے سے تولا جاتا تھا عصر ہی عصرِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہم نے بھی نہ کم آلے ہم نے اسی پر وہی وہ حکم کیا اس کو ہم نے کے دور میں ناپی جانے والی چیزوں کو ناپی جانے والی چیزوں کا حکم تولے والی چیزوں کو تولے جانے والی چیزوں کے حکم میں شامل کیا لیکن وہیں تغیر اب ہاذر زمان لیکن کچھ چیزیں اس زمانے میں اگر تغیر ہو چکا ہو کے زمانے میں مغزن کوئی مکیل تھا ناپی جاتی تھی بعد میں تولے جانے لگا یا تولے جانے والی چیز تھی ناپی جانے لگا یا تولے جانے والی چیز بعد میں گن کے دینے لگا تو وہیں تراض زمانہ اگر فرماتے ہیں اگرچہ اس زمانے میں ہو بھی جائیں جیسے فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں وہ چیز تاغیر ہو بھی جائیں لیکن ہمیں پتہ ہو کہ ہم کے دور میں وہ چیز تولی جانے والی چیز تھی یا ناپی جانے والی چیز تھی تو پر اسی زمانے کا حکم لاگو کر دیا لیکن ومعلم یقین مکیلاً اور موضوع ہے لیکن جو چیزیں نہیں تھا مکیلن ناپی جانے والی چیز اور موضوع نہیں یا تولی جانے والی چیز پہ زمانے صلی اللہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ناپی اور تولی جانے والی چیزوں میں سے نہیں تھا تو لا رواف ہی تو اس میں کوئی سود نہیں ہے تو اس میں کوئی سود نہیں ہے جیسے کپڑا وغیرہ ہے ہاں کپڑا جو ہے وہ تولی جانے والی چیز بھی نہیں ہے ناپی جانے والی چیز میں بھی نہیں آتی تو اس میں سوتے نہیں ہیں وجہ में जोने میں جو ہے نا توڑنے کو بوتے ہیں ولاؤ کان ہے معدود لیکن اگر کوئی چیز جو ہے گنتی گنی جانے والی چیز ہو ہاں جی گنی جانے والی چیز جیسے انڈا وغیرہ ہے تو لیکن انڈا وغیرہ بھی بعض جگہوں پہ تولا جاتا ہے بھاجیوں پہ گن کے دیتے ہیں کچھ پھل فروٹ بھاجیوں پہ توڑ کے دیتے ہیں بھاجیوں پہ گن کے دیتے ہیں مختلف ہے فرماتے ہیں ولاکان کوئی تو یہ ججوز و تفاظل بھی اس میں زیادہ لینا جائز ہے چونکہ رسول اللہ کی دور میں گنی جانے والی چیزوں میں سود کا حکم نہیں تھا آگے فرماتے ہیں وفیل مزہ ہی لی وہ چیزیں جو اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ چیز رسول اللہ کی دور میں تولی جانے والی چیزوں میں شامل ہے یا ناپی جانے والی چیزوں میں شامل ہے یہ پتہ نہیں چلا تو اس سرت میں رجا ہم نے رجوع کیا العادت البلدان شہروں کے رواج پہ ہاں جی الم بلدان بلد جمع شہروں کے رواج پہ ہم نے رجوع کیا تو کچھ چیزیں جو ہے ایک شہر میں تولی جاتی ہے دوسرے شر میں ناپی جاتی ہے ایک شر میں گنی جاتی ہے دوسرے شر میں تولی جاتی ہے یا ناپی جاتی ہے تو اسی حساب سے ہم ان کے ساتھ رفتار کیا اور حکل بلد ان پر اس لحاظ سے ہم نے شہروں کی طرف رجوع کیا اور ہر شہر میں یوں کا من عادت ہے اسی شعر کے عادت کے مطابق حکم کیا جاتا ہے تو فرمائیں فمن لہٰذا فرمائے ہم تو یہ حکم جو ہے شرط فرماتے ہیں تو یہ کلی ہم نے تاقاعدہ فرمایا جو چیز جامبر کے دور میں تولی جانی جاتی تھی یا ناپی جا اس کا علم ہو جائے تو ان دونوں میں سود حرام تھا اس میں جو ہے جائز نہیں تھا اس پر ہم نے وہی حکم کیا اگرچہ ہمارے دور میں وہ تولی جانی ناپی جانے والی چیز نہیں تھی یعنی اس دور میں ہونا ہمارے ثابت ہو جائیں تو ہم وہی حکم کریں گے لیکن جو ہے گنی جانے والی چیزوں میں فرمایا اس میں تفاظل زیادہ لینا جائز ہے ان جن چیزوں کے بارے میں مشہور ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پیامبیر کے دور میں گنی والی گنی جانے والی چیزوں میں شامل ہے یا تولا جانے والے یا ناپی جانے والی چیزوں میں ماپ کا دینے والی چیزوں میں اس شرم شاد فرمایا ہم نے شہروں کی عادت کے مطابق رفتار کیا تو ہر شہر میں جس طرح ہے اگر ایک چیز سانجھے اگر ایک شہر میں ایک چیز گن کے دیتے ہیں تو اسی حساب سے حقم کیا اور ایک چیز ایک دوسرے شہر میں یہی چیز تول کے دیتے ہیں یا ناپ کے دیتے ہیں اسی حساب سے حقم کیا تو فرماتے ہیں بس جو ہے ہمن آراد اگر کوئی چاہیں یہ بھی الخی کا اگر کوئی چاہیں بیچنا آتے کو بل تے گندم کے ساتھ بیچنا چاہیں تو وجہ بالوجن تو اس کو تول کے دے دیں ترازو میں تول کے دے دیں لا بل کے لیے ناپ کے نہ دے دیں کے نہ دے ہاں جی برتن میں ڈال کے جو ہے برابر کر کے نہ دے, دے. جس ہم میں برے بولتے ہیں نا برے میں ڈال کے نہ دے, دے. بلکہ ترازو میں وزن کر کے دے دیں کیونکہ وزن کریں گے تو ایک کلو ایک کلو بار بار ہو جائے گا لیکن اگر برتن کے ذریعے سے دے دیں تو اس میں گندم زیادہ آتا ہے آٹا کم آتا کیونکہ آٹا کے نہیں ہوتا ہے اٹھا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے آٹا کم آتا ہے گندم زیادہ آتا ہے تو اسی میں شرن جو ہے وہ رواق کا پہلو پایا جاتا ہے تو اس لیے فرماتے ہیں اگر کوئی آٹے کو گندم کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں وجہ بلوزن وزن کے ساتھ دے دو اللہ بل کے لیے نہ کہ کر ناپ کا نہ دے دیں کیوں یہ رعایت تماسلی برابری کو مراد کرنے کے لیے ول اور اپنے آپ کو بچانے کے اندازلی ایک چیز کو زیادہ لینے سے وربا اور جس کے نظر میں سود لازم آنے سے بچانے کے لیے تو آٹے کو گندم سا معاملہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے برابر لے لیں تو جائز زیادہ لے لیں جائز نہیں یہ بات ختم ہوگی آگے یہاں پر ایک بحث کریں یہ دوسرے عالم اسلام کے شاث الف میں بھی ہے ممکن ہے کچھ مشکل عمومی طور پر یہ باتیں میں نے میں اکثر عالیہ السلام کی فقی کتابوں میں دیکھا ہے تو فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ان کے درمیان میں سود نہیں ہے ولا باپ کوئی سود نہیں بے نلوال ولا دے باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی کاروبار کرے اضافہ لینے کم لینے تو وہاں سود کا تعلق نہیں رکھتا اس میں سود نہیں یا اگر باپ بیٹے سے زیادہ لے لیں فادہ زیادہ لے بیٹا باپ سے زیادہ لے لیں وہاں کوئی سود نہیں والد الز میں نما آغاز مظاری دوسرے سے الفاظلہ زیادہ من الآداد دوسرے سے تو کوئی سود نہیں ولا بین الرجل و اور نہیں آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی اس طرح کی خرید و فروخت کرے تو وہاں بھی سود لازم نہیں تھے شرن ولا بین زیادہ بھی لے لیں تو وہ ادھر شرن سود نہیں کہے گا ولا بین المولا و اور نہیں جو ہے مولا اور اس کے غلام کے درمیان کوئی خرید و فروخت کرے تو وہاں پر بھی سود لازم نہیں آتا والا بین المسلم ولافر اور نہیں مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرے جس میں سودی کاروبار کرے فرماتے ہیں آپ کافر سے سود لے سکتے ہیں آپ اس کو کوئی قرضہ دے دیا اس کی بدلے میں آپ نے اس سے زیادہ پیسے لے لیا نئے کافر بھی آپ نے پیسہ ڈالا اور اس سے آپ کو زیادہ سودی پیسہ دے لیں فرماتے ہیں ان سے لینا ہے کافر سے سود لینا ہے ہاں تو اس لحاظ سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے سودی کاروبار کرنے میں بہت زیادہ شوق ہو تو کافر بینکوں میں ڈالیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں البتہ آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں وہی کافر بینکوں میں جو ہیں ڈالنے میں پیر لیں تو ان کو فائدہ زیادہ ہے وہ آگوں جو ہے آپ کے لاکھ پر کم از کم جو ہے دس ہزار بیس ہزار کمانے کے بعد آپ کو وہ پانچ سو چھ سو دیں گے تو الٹا ان کو فائدہ ان کو نقصان نہیں ہے ان سے سود دینے جائز اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ غریب ہو جائیں تا ان کو مالی طور پر ضرور لگائیں جو دین اسلام کے مخالف ہے ابھی تو آپ کے پیسے سے وہ خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ زیادہ امیر ہو رہے ہیں تو اس ان کے اعتراضات بھی کر لیتے ہیں لیکن جو ہے اگر یہ فلسفہ اس فلسفہ کو مانیں پھر تو سوتی جو ہے سوتی کاروبار کا مخومی ختم ہو جائے گا کیونکہ جس کو آپ پیسہ دیں اس کو فائدہ ہی فائدہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو تو اس کو اس کی محنت کا پورا پورا فائدہ ملتا ہی رہے ہیں تو پھر سودی موسود کا موضوع ختم ہو جائے گا لہذا اس کے اشکالات وہ نہیں مانا جائے گا بلکہ جو ہے شریعت نے جو فرمایا کافر اور مسمان کے درمیان میں لیکن نہیں بات تھوڑا بہت فائدہ تو اٹھائے گا لیکن جو ہے پھر بھی آپ اس کو معاذ دے کے کیونکہ فکر میں جب واضح طور پر آ گیا شید نے صاف کہا والا بین نل المسلم ول کافر اور مسمان کے دین میں کوئی سوچ نہیں ہے تو آپ ان کے بینکوں میں ڈال کے وہاں سے پیسہ لے سکتے ہیں اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں پھاکے کی روشنی میں تو یہ سودی معاملات کی بحث آج ختم ہوں گے الحمد اب اس کے بعد جو ہے آگے دو خرید و خروخت کے درمیان معاملات کو کینسل کرنے کے جو بحث آتا ہے اختیارات اس کو بابیہ اختیار بولتے ہیں یہ بات انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے کیونکہ میرا گالا تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے زیادہ بولنے سے نہیں گلا اور پیچیدہ ہو جاتا ہے اس لیے اللہ آپ لوگوں کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا دیں گے باہر ان شاء اللہ کو ہم ضرور اس کا اختتام تک پہنچانے کو کی کوشش کریں گے آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ آپ سب کو السلام علیکم